اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش ہوتی تو بارش والی اور اندھیری رات میں آپ مزن کو حکم دیتے دیجیے وہ اعلان کرتا اللہ صلح اللہ صلو کی بوتی کو کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر اور اپنے اپنے مکانات میں نماز ادا کر لوں حیا علیہ تعلی اور حیا علیہ کی جگہ موزن یہ تعلیمات کہ سورن نبی داود میں دونوں طریقے موجود ہیں ایک تو یہ کہ حیال خلاح اور حیا الخلا کی جگہ یہ الفاظ کہے جائیں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مذہب اگر اذان دے لے تو اذان دینے کے بعد پھر یہ اعلان کر دے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھے تو جب مشق سے اس طرح کا اعلان ہو اذان کے دوران یا اس کے بعد پھر گھروں کے اندر نماز پڑھنا مردوں کے لیے بھی یہ جائز اور درست ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو عموماً مغرب اور عشا کو جمع کر لیتے دو نمازیں اکٹھی مغرب کے ٹائم میں ہی عشاء کی نماز پڑھا کر اور چھٹی کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی رخصت دی جائے مغرب بھی اور عشاء بھی فجر بھی جب تک بارش ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ مدینے میں رہتے ہوئے نمازوں کو جمع کیا تھا زور اثر کو مغرب عشاء کو جسمن کا خوف بھی نہیں تھا سفر بھی نہیں تھا وارث بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن سنن نسائی میں وضاحت ہے کہ آپ نے طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ اثر کو عصر کی نماز کے آخری وقت میں پہلے وقت میں اور زہر کو ظہر کی نماز کے آخری وقت میں کال نمازوں کے اوقات کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے ایک مثل ہو جائے تو زہر کا وقت ختم اور عصر کا شروع ہو جائے آج کل تو یہ ٹائم ٹیبل وغیرہ تقریباً ہر جگہ پر موجود ہے یوں سمجھیے کہ اثر کا وقت شروع ہونے سے کوئی دس پندرہ منٹ پہلے زہر کی نماز زور کی جماعت کھڑی ہو جائے۔ اور جب آپ زور کی نماز سے کھڑے ہوں گے تو اسی وقت ہی یا اس کے دوران ہی اثر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا اس کے بعد اثر کی نماز پڑھ لیں اس کو کہتے ہیں سور تن جمع حقیقت میں زہر کی نماز زہر کے آخری وقت کے اندر یعنی زہر کی نماز اپنے ٹائم کے اندر ہی پڑی گئی ہے اور اثر کی نماز بھی اپنے ٹین میں ہی پڑی گئی ہے لیکن ظاہری طور پر یہ دو نمازیں جمع ہو گئی جبکہ ہر نماز اپنے اپنے مقرر کردہ وقت میں ادا کی گئی ہے. یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا مدینہ میتھ کے لئے. ی طرح مغرب کا معاملہ ہے مغرب کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ مغرب کا وقت رہتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد افق میں جو شفق ہوتی ہے سرخی ہوتی ہے اس کے غائب ہونے کا جو ہی وہ سرخی ختم ہو افق سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو مغرب کو آپ نے ادا کیا مغرب کے آخری وقت اور عشاء کی نماز ادا کی آپ نے عشاء کے اول وقت میں یہ زندگی میں ایک بار آپ نے حالت اقامت میں سفر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کیا ہے اور یہ اس کا طریقہ کار ہے سنن نسائی کے اندر وضاحت تو مغرب کے ساتھ ہی مغرب کے وقت میں ہی عشاء کی نماز پڑھ لینا یا ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھ لینا یا اثر کے وقت میں جا کر زور کی نماز پڑھنا اور اسی طرح ایشا کے وقت شروع ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنا اور پیسا کی پڑھ کے اس انداز میں تقریماً یا تاخیر جمع کرنا حالت اقامت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہاں سفر کے دوران آپ ایسا کرتے رہے ہیں کہ تقریباً تاخیر جمع بھی کر لی سورت جیسے بھی, بھی اثر آیا تینوں طریقوں سے آپ نے بارش کی وجہ سے تو یہ تقریباً یا تاخیر جو لوگ نمازیں جمع کرتے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے بارش ہو جائے تو اس کے لیے اسلام نے بڑی بہترین سہولت نکالی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھے وہ دو نمازوں کا جمع اسی لیے کرتے ہیں کہ جی آنا مشکل ہوگا اسلام نے رخصت دیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو نماز ہو جائے گی جو رخصت دین اسلام نے دیا اس کو اپنانا چاہیے اپنی طرف سے مصنوعی رخصتیں نہیں گھڑنی چاہیے اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور